نقطہ حق جعلیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب حضرات امبیا و مرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکار اور تقزیب حد سے گزر جاتی ہیں اور ان کے اصحاب اور متبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی حتیٰ کہ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نامید ہو جاتے ہیں تب اللہ اعضا وجل کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے قال تعالی۔ چلدی کسمل بر او ہتو ردی نو مت الله ترجمہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح مشقت نہیں اٹھائی پہلے لوگوں کو تنگی پیش آئی اور اتنے ہلائے گئے کہ رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت ان کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد اور نصرت قریب آگئی ہے اور فرمایا حَتَّىٰ اِذَا اسْتَيْئَسَ رُوسُلُوا وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ ترجمہ یہاں <تصفيق> تک کہ انبیاء کرام ناؤمید ہو گئے اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادہ لوگ یہ خیال کریں اور گمان کریں ہم سے غلط کہا گیا اس وقت ہماری مدد ان کے پاس پہنچی اسی طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کے مصائب انتہا کو پہنچ گئیں اور سفر طائف نے ان کی اصلاح سے ایک قسم کی ناوبیدی بھی پیدا کر دی تب جا اہم نسرونہ کا مصداق ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد آ پہنچی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے مدینہ سے بھیجا وہ آئے اور آپ کے دستے مبارک پر آپ کی نصرت و حمایت کی بیعت کر کے واپس ہوئے فرضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ عن منورہ جس طرح نبوت کی ابتدا رویا صالح یعنی سچے خواب سے ہوئی اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رویا صالح سے ہوئی ابتداؤں حضور کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی مقام کا نام نہیں بتلایا گیا بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخلستان کھجور والی سرزمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا, یا حجر ہو آپ اسی تامل اور تردد میں تھے کہ وہی الہی نے مدینہ منورہ کی تعہین کر دی تب آپ نے میں الہی حضرات صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبدالاسد مخزومی نے ماں بیوی بی اور بچے کے ہجرت کا ارادہ فرمایا مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا جو ہجرت کا ارادہ کرتا قریش صدی راہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائے ورنہ اپنے جور و ستم کا تختہ مشق کس کو بنائیں گے چنانچہ جب ابو سلمہ ماں بیوی بی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر کجاوا بھی کس دیا اور بیوی اور بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی ان کی بیوی ام سلمہ جو کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المومن بنی کہ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے اور یہ کہہ کر ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور ادھر سے ابو سلما کے رشتہ دار آ پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا امیں سلما کی گوت سے چھین لیا ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ابو سلما رضی اللہ عنہ تنہ تنہا مدینہ منورہ روانہ ہوئے ام سلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں افتاح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی جب اسی طرح ایک سال گزر گیا تو میرے بن الام میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بن المغیرہ سے یہ کہا کیا تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا اس پر بن المغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بن الاسد نے میرا بچہ واپس کر دیا میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینہ کا راستہ لیا جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن تنہا ملے تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں کا قصد ہے میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں میں نے کہا لا واللہ الاح و بنیہ حاضہ <حَاذَا> یعنی خدا کی قسم کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور میرا یہ بچہ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے جب منزل آتی تو اونٹ بٹلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہو جاؤ جب سوار ہو جاتی تو مہار پکڑ کر چلتے جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے جب قبا کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہے اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے اور میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آ گئے خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا پھر عامر بن ربیعہ نے ما اپنی بی بی بنت بنتے کے اور پھر ابو احمد بن جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے مع اہل و عیال کے ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیا اتبا اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں مکہ کے مکان خالی اور ویران ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر اتباء کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر یہ کہا کل دارن و ان طالت سلامتحا یومن سترکن نقباءحبو یعنی ہر مکان خواہ وہ کتنے ہی عرصے تک آباد اور عشرت قدہ بنا رہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ اور ماتم کدہ بن جاتا ہے اور پھر یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی بعد بعداں اوقاشا بن محسن اور اعقبہ بن وہب اور شجاہ بن وہب۔ اور اربد بن حمیرہ اور منقس بن نباتا اور سعید بن رقیش اور مہرس بن نزلہ اور یزید بن رقیش اور قیس بن جابر اور عمر بن محسن اور مالک بن عمر اور صفوان بن عمر اور ثقیف بن عمر اور ربیعہ بن اکتم صبیر بن عبید اور تمام بن عبیدہ سنجرا بن عبیدہ محمد بن عبداللہ بن جہش اور مستورات میں سے زینب بنتے جہش اور ام حبیبہ بنتے جہش اور جزامہ بنت جندل اور ام قیس بنتے محسن اور ام حبیب بنتے سمامہ آمینہ بنتے رقیش سنجرا بنت تمیم اور ہمنا بنتے جہش نے ہجرت کی بعد آزاں حضرت عمر اور عیاش نے ابی ربیعہ بیس سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اشام بن عاص نے بھی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا جب حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہیشام اور حارث بن ہیشام جو ابو جہل کے بھائی ہیں اور بعد میں جا کر مشرف با اسلام بھی ہوئے دونوں مدینہ پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک نہ سر میں کنگی کرے گی اور نہ دھوپ سے سائے میں آئے گی یہ سن کر عیاش کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیے ابو جہل نے راستے ہی سے عیاش کی مشکے باندھ لی اور مکہ لاکر کر عرصے تک قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوط پڑھتے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے اللہ انجل ولید ابن الولید و بن ہشام و یاش ابن ابی ربیعہ اے اللہ تو ولید اور سلما اور عیاش کو مشرقین کے جور و ستم سے نجات دے چنانچہ اللہ نے نجات دی اور چھوٹ کر مدینہ پہنچے جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے اسماں حسب ذیل ہیں زید بن خطاب یعنی حضرت عمر کے بڑے بھائی سوراکا کے دونوں بیٹے امر ابن سراقہ اور عبداللہ ابن سراقہ خریش بن حضافہ سہمی سعید ابن عامر ابن نفیل واقد بن عبد اللہ خولہ بن خولہ مالک ابن ابی خولہ بکیر کے چاروں بیٹے یاس بن بکیر عامر بن بکیر عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے بعد نہ ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا بند گیا طلحہ بن عبید اللہ اور صحیب بن سنان اور حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ اور ابو مرسد کینانہ بن حسن اور انصاح اور ابو کبشہ اور عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن حارث مصطح بن اساسہ صویب بن سعد طلیب بن عمر قباب بن ارت الرحمن بن عوف زبیر بن عوام ابو صبرہ بن ابی رحم مصحب بن عمیر ابو حضیفہ بن عطبہ، سالم مولا ابی حضیفہ اتبا بن غضوان اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے الغز رفتہ رفتہ دیگر صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کوئی باقی نہ رہا سوائے ان چند بےکس و بے پناہ مسلمانوں کے جو کفار کے پنجے میں پھسے ہوئے تھے دارالدوہ میں قریش کا اجتماع اور آپ کے قتل کا مشورہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں جانے والے ہیں تو مشورے کے لیے دارالدوہ میں حسب ذیل سرداران قریش جمع ہوئے قطبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ابو سفیان ابن حرب توائمہ بن عادی جوبیر ابن متحم حارث ابن عامر نظر بن حارث ابوالبختری بن ہیشام زما بن اسود حکیم ابن حزام ابو جہل ابن حشام نبی اور منبح پسران حجاج ہمیہ بن خلف وغیرہ ابلیس سے لعین ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں اگر ممکن ہوا تو اپنی رائے اور مشورے سے میں تمہاری امداد کروں گا لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور گفتگو شروع ہوئی کسی نے کہا کہ آپ کو کسی بند کوٹڑی میں قید کر دیا جائے شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے درست نہیں اس لیے کہ اس کے اصحاب اگر کہیں سن پائیں تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے اسی نے کہا آپ کو جلائے وطن کر دیا جائے شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے تو بالکل ہی غلط ہے کیا تم کو اس کے کلام کی خوبی اور شیرینی اور دل آویزی اور دلوں پر اس کا چھا جانا معلوم نہیں اگر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہر والے اس کا کلام سن کر ان پر ایمان لے آئیں اور پھر سب مل کر ہم پر حملہ آور ہوں ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے اور نہ جلا وطن بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور پھر سب مل کر دفاتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے مجبوراً خون بہا اور دیت پر معاملہ ختم ہو جائے گا شیخ نجدی نے کہا و رائے تو بس یہ ہے اور حاضری نے جلسہ نے بھی اس رائے کو بہت پسند کیا اور یہ بھی طے پایا کہ یہ کام اسی شب میں انجام کو پہنچا دیا جائے ادھر جلسہ برخاست ہوا اور ادھر جبریل امین وہی ربانی لے کر پہنچے وَإِذ وَيَمْكُرُ <كِرِينَ> ترجمہ اور یاد کرو جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں اور طرح طرح کے فریب کرتے تھے اور تدبیر کرتا ہے اللہ اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں اور تمام واقعے سے آپ کو مطلع کیا اور منجانب اللہ آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیام پہنچایا اور یہ دعا تلقین کی گئی اور یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا جبریل امین نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ عین دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا اس ناجیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا آپ نے فرمایا ہاں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابو بکر یہ سن کر رو پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے ہجرت کے لیے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں جن کو چار مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان میں سے جس ایک کو پسند فرمائیں وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے آپ نے فرمایا میں بدون قیمت کے نہ لوں گا موجم تبرانی میں حضرت اسماں بنتے ابی بکر سے مروی ہے کہ ابو بکر نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ قیمت لینا چاہیں قیمتن لے لیں مطلب یہ کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں میری ہر خواہش اور ہر میلان آپ کے اشارے کے تابع ہے ہجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کو حق تعلیٰ نے بعد ایمان کے ذکر فرمایا ہے اس لیے آپ اس عبادت عظمہ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے آپ یہ چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں ہجرت صرف اپنی ہی جان و مال سے ہو ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل امین نے آ کر قریش کے مشورے کی اطلاع دی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ رات اپنے کاشانہ مبارک میں نہ گزاریں چنانچہ جب رات کا وقت آیا اور تاریکی چھا گئی تو قریش نے حسب قرارداد آ کر آپ کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کریں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ میری چادر اوڑھ کر میرے بسترے پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت تم کو کوئی کسی قسم کا غزن نہ پہنچا سکے گا قریش اگرچہ آپ کے دشمن تھے لیکن آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے اور امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کرم اللہ جہو کے سپرد کیں کہ صبح کو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے برآمد ہوئے اور اس مشتخاک پر سورہ یاسین کی شروع کی آیاتیں فاغشینہ ہم فہم لایوب سیرون تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہ آئے آپ ان کے سامنے سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ابو بکر کو ہمراہ لے کر جبل سور کا راستہ لیا اور وہاں جا کر ایک غار میں چھپ گئے اسی اسنا میں ایک شخص آپ کے مکان کے پاس سے گزرا تو قریش کی جماعت سے دریافت کیا کہ تم کیوں کھڑے ہو اور کس کے منتظر ہو کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ برآمد ہوں تو ہم ان کو قتل کر دیں اس شخص نے کہا اللہ تم کو ناکام کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں پر خاک ڈال کر گزر بھی گئے جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ و اس شخص نے ہم سے سچ کہا تھا اور نہایت ندامت کے ساتھ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں حضرت علی نے کہا مجھ کو علم نہیں فائدہ کفار قریش نے تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ تو رکھا مگر مکان کے اندر نہیں گھسے اس لیے کہ اہل عرب کسی کے مکان میں گھسنے کو معیوب سمجھتے تھے بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ٹیلے پر سے ایک نظر ڈال کر مکہ کو دیکھا اور یہ فرمایا خدا کی قسم اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اگر میں نکالا نہ جاتا تو نہ نکلتا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماں نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا اجرت میں بجائے رسی کے اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتہ دان باندھا اسی روز سے حضرت اسمہ ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہوئیں ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ ایک ٹکڑے سے توشادان باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ بند کیا اور عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر کے فرزند ارجمن تھے اور جوان تھے وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام بکریاں چرایاں کرتے تھے عشاء کے وقت آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے اور عبداللہ بن عرقت دولی کو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا کہ وہ غیر معروف راستے سے لے جائے عبداللہ بن اریقت اگرچہ مذہباً کافر اور مشرک تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اوٹنیاں اس کے سپرد کی کہ دونوں کو تیسرے دن جبل سور پر لے کر حاضر ہو جائے اور مدینہ لے کر روانہ ہو جائے